اللہ ہوتی سماوات مفت راہوں کی اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ایک ہی اللہ ہے یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے زمین کا اللہ کوئی اور ہے ہاں فرشتے ہیں فرشتوں کے طبقات ہیں زمین کے فرشتے ہیں فضا کے فرشتے ہیں آسمانوں کے فرشتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے ہیں پھر یہ جو مداح کے مقربین ہیں لیکن ذات باری تعالی تو ایک ہی ہے یا آلم و صرف وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی ضاہر بھی وہ یاد بات اکثر اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی وہ بات آتی ہی من آیتم من آیات رب اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے آیات میں سے اللہ کانو انہا بور دین مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں نئی سے نئی آیتن آگی کر رہے ہیں لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے فقط قزم و برحق جما تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا اب یہ قد کا جو ہے اس کا اندازہ کیجائے آپ کے کی. چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو گویا کہ بارہ برس تقریباً ہو چکے حضور کو دعوت دیتے ہوئے اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کے پوری طرح زد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں فقد کا ضبو بے شک جٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے بالحق کے حق کو لما جا ہوں جبکہ ان کے پاس آیا فسوف یاتیم امباؤ ماں کالو بھئی استاف دیو تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب عذاب عذاب دھمکی دیتے ہوئے محمد کو گیارہ سال ہو گئے بارہ سال ہو گئے کان پک گئے ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا کوئی عذاب آیا نہیں خالد بوس جماتے ہیں تو اس کا جو استحضاح کرتے تھے اب عن قریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی دو صورتیں ہیں یہ بکیات انعام و عراف اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرقین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط پر غزہ بدر میں آئی ہے زیادہ غزہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے تو جو سورہ توبہ میں آئی ہے لہذا یہ دو صورتیں کہ جو مشرقین مکہ یا مشرقین عرب پر میں حجت کی صورتیں ہیں انعام و عراف ان کو جمع کر دیا اور پھر ان پر عذاب لاہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل ان دونوں کو یکجا کر دیا تو دو مکی دو مدنی کا یہ گروپ بن گیا علم یلا کا من قبل مکن فل معذم و مکین لقوم کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنے ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تبکر عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی اسی جزیرہ نمایا عرب میں آباد تھی تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں کس سے تمہیں معلوم ہیں قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی جتنا دبدبا اس کا تھا جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش تراش کر اور چٹانیں تراش کر محل بنائے تھے لا تصور کرو اے قریش مکہ تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا وارسلم سما لا اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار یعنی ان پر خوب بارشیں برسائیں ہم نے اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارک ہوتا ہے اس سے زمین کی روہنگی نکلتی ہے وہ جالنل انہار اور قدری اور ہم نے دریا بہا دیے نہرے بہا دیے ان کے دامن میں ان کے نیچے اگنا دنوں تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراد اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا ونشادہ امباد کرن آخری اور ہم نے ارے کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا ولاء النض اللہ علیہ کا کتاب الفر اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے آیت نمبر سات جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصہ موجودہ ہمیں دکھائیے ایسا موجودہ جو اب آپ کی آنکھوں سے دیکھیں مردہ کو زندہ کیجئے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو تو یہ ان کی طرف سے تقاضہ جو ہے زور پکڑتے پکڑتے پکڑتے اور یہ آپ دیکھیں گے مسلسل چلے گا معاملہ اب یہ اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معاہدہ نہیں دکھانا اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں اب الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے یہ رسالت کے مدعے ہیں نبوت کے مدعے ہیں اوسا نے کیسے موجرے دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں عیسیٰ نے کیسے موجرے دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں موضوعہ دکھاتے ہیں؟ تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا معجزہ نہیں دکھانا جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازر کر دیا ہے یہی معجوہ ہے تو یہ جو ہے رد و قدا اس میں جو ہو رہی ہے اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر تو جا کر انسان کہاں اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی جان مبارک آپ کی کس قدر ذیق میں آ چکی تھی ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے ہم نے نہیں دکھانا ادھر وہ کہہ دکھاؤ اگر تم ہو و نہیں اگر نبی ہو رسول ہو تو وہ دکھا نہیں تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے کا اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ رونگے کھڑے ہو جاتے فرمایا ولازل علیہ کا کتاباسر اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے فلمسو اور وہ اسے چھو بھی لے بے ہم اپنے ہاتھوں سے لکان الگین کفر و انحدہ انہا مبین اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے البتہ ہوگا کیا ہم ایسا موجدہ دکھا دیں گے تو محلت ختم ہو جائے گی پھر فوراً آزاد آئے گا اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم انہیں محلت اور دینا چاہتے ہیں ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے اس لیے ہم موجدہ نہیں دکھا رہے موجدہ دکھائیں گے محلت ختم ہو جائے گی اگاب فوراً قان اللہ علا ملک وہ کہتے کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہاں آ رہا ہے ولہ عنظلہ اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا لکھو دیا تو فصلے چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مولت نہ ملتی یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ تو غیب کے پردے کی وجہ سے آزمائش ہے غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم پھر تو نتیجے کے ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے یہ تو امتحان جو ہے سارا وہ اس غیبی ہی کی وجہ سے تو ہے وہ لو جالنا ہو ملک اللہ جالنا اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے جب انسانوں بھیجنا تھا تو انسان کو بھیجنا تھا وہ لبسنا علیہ اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ہمیں معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل وہ انسانی شکل میں آئے بلاسٹو تھی اب رسول بن قبل کا اور اے نبی آپ دل اس کا نہ ہو آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے بول ماں تو رسول اے نبی کہہ کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت رسول آئے لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں مطلب رستو دیا میں رسول من کب لے کر اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا حضرت روح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا ساڑھے نو سو برس تک اڑا ہوگا آپ کو تو ابھی دس گیارہ برس ہوئے ہیں وہ ساڑھے نو سو برس ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا ماکانو بھائی استاذ بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ کرتے تھے وہ معاملہ وقت کا ہے ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی لیکن یہ کہ نہیں ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا موجودہ دکھائیں کل سیرو فلم جو فلم منظرو کی فکان آپ کے بط المکزین سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا تمہارے ہی اس نظیرہ نمایاں ارب میں قوم آت قوم ثبوت یہ سب کے سب تھے اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو قافلے لے کے جاتے ہو تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں قوم لوت کے شہر بھی آتے ہیں یہ سب تم دیکھتے ہو لمم ان سے پوچھ یہ کس کا ہے جو کچھ کو ہے آسمان اور زمین میں پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے کتب اعلیٰ نفس رحمان اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرقین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاں صفا ان اللہ یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عضا نے اور حبل نے دنیا پیدا کی ایسے کودل نہیں تھے وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا بالا انسالتا ہوں من خلط کا سما آتے و اللہ ایسا بھی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کس نے بنا کہ اللہ نے بنائے تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے شرک ان کا کیا تھا یہ بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں اونچے مقام ہیں یا ہمیں چھڑوا لیں گے یہ شرک تھا قتم اعلی نفس رحما اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے یہ کتبا اللہ نے لکھ لیا ہے اللہ نف ہی اپنے اوپر یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شہ لازم کر لے ہم کوئی شے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے رامجمان نہ ملا یوم القیامت لاریب لازمن جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے وزین خسر جو لوگ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں ایک نختہ ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا الہار کیسے ہوا کتب اعلی نفس رحم یوم قیامت کے دن تو مار پڑے گی سزا پڑے گی سختییں ہوں گی اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے انبیاء و وسل کے لیے صدیقین اور شہداء کے لیے صالحین کے لیے تم جو کچھ جھیل رہے ہو جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہو جو اس وقت تنگی ہو رہی ہے تمہاری رہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلا ملے گا تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کا علاج ہوگا نفس الا رہا لان کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جزا و شدہ ہونی ہے تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے دور کرو لہو ماں سکن نہار اور اسی کا ہے جو کچھ کہ ساکل ہو جاتا ہے رات میں اور یہاں مقابلے کا لفظ محظوف ہے بما تحر کا فن اور جو شے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت یہ مقابلے کے لفظ کو پرانی مجید میں حسف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے ورنہ ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت ان کے لیے نہیں ہے وہ لہو ماسکن فل لما تحرہ کا فن وہ اسی کا ہے جو کچھ کہ رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے وہ سبیر علی وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے وہ تخر ال فاتر سماوات و لڑ ان سے کہیے لوگوں عقل کے ناخن لو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں اپنا کارساز اپنا مولا اپنا مالک اپنا حمایت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں فاطر سماوات و جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تم بھی مانتے ہو کہ وہی پیدا کرنے والا ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں تو یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے بڑے گھاٹے کا سودا ہے باہ وا یوتم ولا وہ کھانا کھلاتا ہے اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا تم تو بتوں کے سامنے تو رکھتے ہو چڑھاوے اور حلوے مانے پیش کرتے ہو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں وہ تو کھلاتا ہے تمہیں وہ رازق ہے اور اتنی امیر تو اللہ کوم والسلم کہہ دیجئے اے نبی ننکے کی چوٹ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما میں خود بنوں والا تکون مشرقین اور دیکھو تم ہر دن نہ ہو مشرقین میں سے کوئی انقاف نہ صحیح تبی عذابئی کہہ دیجیے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پرور دگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے اذاب کروں میں بھی مستثنا نہیں ہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو ویسے مجھے بھی کرنی ہے اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے یہ بہت اہم آیات ہیں جن کو سمجھنا چاہیے بول انقاف ہوئی ان نا سیک ربی عذاب یوم ناظین میں یوسرف ان یوم دن فقط راہما وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی بضالک الفوز المبین اور وہی ہوگی روشن کامیابی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں کوئی حیثیت نہیں دولت ہے وجاہت ہے وقتی عزت ہے شہرت ہے اقتدار ہے یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں آنی فانی لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے پود وہ وہی ہے وہی یمس قلواہ بدول فلاں کاش وَ اللہ اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے اور اگر تمہیں کوئی اللہ کا کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے تکلیف میں پکارو کوئی اسی کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو لا تعلوم وہی ہے مشکل کشا وہی ہے حاجت وبا وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا وہ خیر رفا لاکھ قدیر اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں وہ تو کل الشعین قدیر ہے بہول قائر و فوقۂ اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے چھایا ہوا ہے مسلط ہے کوئی بھی اس کی مخلوقات میں سے وہ اس کے قابو سے باہر نہیں ہے وہ قابو یافتہ ہے بہول حکیب القبیر اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شہر کی خبر رکھنے والا کول ائشین اکبر و شہادہ نبی سے کہیے ذرا کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے قل اللہ خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں شہید و بینکم اور وہ میرے اور تمہارے ماں بین گواہ ہے وہ اوہ الگ قرآن لے ان رقم بہی و مم اور مری جانب یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے یہ گویا کہ اس منسکرہ کے عمود کا عکس ہے یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے حصی موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے بات ختم لیکن اصل موجزہ یہ قرآن ہے اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں اسی کے ذریعے انذار کریں اسی کے ذریعے تذکیر کریں جس کے اندر صلاحیت ہے جو طالب حق ہے جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پا لینا باقی جس کے دل میں کجی ہے ٹیڑھ ہے تعصب ہے ضد ہے حد درمی ہے حسد ہے تکبر ہے وہ آپ دس لاکھ موجودے دکھا لیجیے وہ نہیں مانے گا کیا علماء یہود نے مان لی ہے دیکھ کر حضرت وسیع علیہ السلام کے کیسے کیسے بوجھ مردہ کو زندہ کر دینا حلق حیات یعنی گارے کا بنا ہوا پرندہ بھوک ماری پر موڑتا ہوا پرندہ ہو گیا یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں خلق حیات اور ہی موتا وہ بھی نشانی ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے مانا تو ہم یہ موضوع نہیں دکھائیں گے البتہ یہ کہ یہ ہے آپ کرتے جائیے محنت کرتے جائیے کوشش کرتے جائیے اب یہاں پر خاص طور پر بے کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجیے وہی اللہ حادر قرآن وہی کیا گیا ہے میری جانب یا قرآن بے ہی تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے محمم اور جس تک یہ پہنچ جائے جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی جس تک قرآن پہنچ گیا حضور کا انذار پہنچ گیا یہ سلسلہ جو ہے تاقیام قیامت کیونکہ حضور اپنے ہی زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے آپ کو تا عام قیام قیامت جو ہے اب آپ رسول ہیں آپ ہی کی رسالت کا دور یہ چل رہا ہے جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لہرا اب دیکھیے یہ ہے وہ جو میں نے ابتدا میں بھی ارض کیا تھا تعارف میں بعض اوقات جو ہے بڑے, بڑے سرچنگ کوشچن ہوتے ہیں کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے وہ ضد ہے ہٹ ہٹدرمی ہے تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سرسنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال ملیہ کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلحا ہے واقعی کو اللہ اشد کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں تو نہیں دے سکتا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں بولے نما ہوا اللہ ہوا <وَاحِد> کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے اکیلا پاہے وہی بڑی اما تشرک <تُشْرِكُون> اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو میرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں ہے اللہ آتے نہ ہوں بول کتابیں یار اب نہ ہوں یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر باتیں مزید تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ شدومت کے ساتھ اٹھ گئی ہے اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحان آپ ذرا یہ بتائیے حضور کون تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے بتا, اصاب کہاں کا قصہ کیا تھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے سارے سوالات آئیں گے بنی اسرائیل میں سورہ کہاں میں تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے اللہ جی میں عطۂ نہ کو لوگ جنہیں ہم نے کتاب اطاف فرمائی تھی یار فون پہچانتے ہیں اس کو ہوں کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں قرآن اور محمد مل کر ہی می بنتے ہیں یہ ایک ہی شے ہے ایک ہی حقیقت ہے حضور جو ہے قرآن مجسم ہے قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیورا پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت عمر مومن حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کارنہ کھولو کون قرآن حضور کی سیرت قرآن ہے کما یار فون جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اللہ خسروں البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے آیات ہی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرح منسوخ کر دینا اندر ظالمون یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے